فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فتب قُرْآنَهُ اس لیے جب ہم اس کی قرآب پوری کر لیں تو آپ اسے پڑھ لیا کیجیے